سورت فاتر فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا اسے خالق ہے اسی طرح فاتر بھی ہے مکی سورت ہے اس کا ایک اور نام سورہ ملائکہ بھی آتا ہے مصری قرآن میں آپ کو یہ ملائکہ کے نام سے ہو سکتا ہے ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطر والارض رحیم الحمد اللہ فاطر واتی ول اردی ورباع وط فی الخلق و فلخلقی ان اللہ اللہ کلی شع قدیر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رسا مقرر کرنے والا ہے ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساق میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے ما یفتح اللہ للناس سے رحمت فلا ممسکا لہٰ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں وما یوم فلا فلاں مر صلی اللہ ممبا دے ہی اور جس کو وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں وہ زبردست اور حکیم ہے یہ ایک آیت بھی اگر ہم سمجھ جائیں تو یقین کریں کہ ہمارے سارے انسانی تعلقات درست ہو جائیں کوئی ہمیں زندگی میں تکلیف پہنچتی ہے کوئی ہمارا پلان مکمل نہیں ہو پاتا کوئی ناکامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے ہو گیا اس نے کیا اس نے رشتہ چھڑوا دیا اس نے نوکری چھوڑوا دی اس نے ڈنڈیاں مار دی وہ بیچ میں حائل ہو گیا اور انسانی تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں شکوے شکایتیں ہونے لگتی ہیں ناراضگیاں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں صرف ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ جس کو بند کر دے, تو پھر کوئی اس کو کھول نہیں سکتا کوئی اولاد بند نہیں کروا سکتا کہ فلاں نے ہم پہ جادو کروا دیا اولاد نہیں ہو رہی فلاں نے جادو کروا دیا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی نہیں جب ہم انسانوں کو الزام دیتے ہیں تو پھر ہم اپنے فائدے کے لیے انسانوں ہی کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں کہ انسانوں سے نقصان پہنچا ہے انسان نقصان بھی دور کروا دیں گے پیروں کے پاس فقیروں کے پاس اور کیا کہ انسان پھر شرک کے اندر ملوث ہو جاتا ہے صرف یہ سوچے کہ جو میرے رب کو منظور تھا وہ ہوا اللہ نے جو چاہا وہ ہوا یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے اتنے معمولی اتنے حقیر لوگ ہیں یہ اپنا فائدہ اپنا نقصان نہیں کر سکتے تو یہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں مجھے کیا فائدہ دے سکتے ہیں تو نفع اور نقصان جو بھی ہے اللہ کی طرف سے اور اس کو دور کرنے کے لیے یا نفع چاہنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا اور اصل انسان پر پریشر آتا ہے مشکلات کے وقت میں جب کوئی آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے نا کوئی مشکل پڑتی ہے بڑا نازک وقت ہوتا ہے اور اس میں بہت امکانات اور بہت چانسز ہوتے ہیں کہ انسان شرک کے اندر ملوث ہو جائے تو جب مشکلات آئیں صبر کے ساتھ اپنے رب سے تعلق رکھے انسان یا ایو الناس قرون مطلک لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو یہ بھی کتنی پیاری بات ہے خوش رہنے کے لیے عام طور پہ احسانات ہم کو یاد نہیں رہتے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بہت یاد رہ جاتی ہیں تو انسان اگر نعمتوں کی یاد دہانی رکھے تو یقیناً بہت خوش و خرم رہے گا جو چلا گیا ٹھیک ہے ملا بھی تو اتنا کچھ ہے موجود بھی تو اتنا کچھ ہے یہ شکر گزار رویہ ہے انسان کا شکر کے ساتھ زندگی گزارے حل من خالق ان غیر اللہ یاز و کم منسما ول ارغ لا اللہ فن دو اللہ کے سوا کیا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو تو فکون کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی کی رائے بدل دے ایسے اثر انداز ہو جائے اس کے اوپر کہ اس کی رائے کو صحیح سے غلط راستے کی طرف پھیر دے برین واشنگ کر دے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کہاں سے تمہاری مت ماری جا رہی ہے کس نے تمہاری مت ماری تم کس کی باتوں میں کس کے بہکائے میں آ گئے وہکا فقطب رسول بن قبلک و من اللہ ترجاء المور اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات کار اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں یا ایو الناس ان نواد اللہ حق اللہ کا وعدہ یقینا برحق حق ہے کون کون سے وعدے ہیں اللہ کے اللہ کے وعدوں کو یاد کر لیجیے اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ نیک کام کرنے والوں کی وہ ضرور مدد کرے گا دنیا میں اور ضرور ان کو پھر وہ جنت سے نوازے گا اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے اللہ جہنم کو بھر دے گا ان لوگوں سے اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ کافر کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ کا پختا وعدہ ہے کہ جو مغفرت مانگے گا اللہ اس کو معاف کرے گا اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ جو ہدایت طلب کرے گا ولدینہ جاہد فینا یاد ہے سورن کبوت میں پڑا تھا اللہ دینا ہم پکا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ ضرور تو اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے گا اور جو ہدایت کا طالب نہیں ہوگا اللہ اس کو بھٹکا دے گا یہ پختہ وعدے ہیں ان نواد اللہ حق فلا تغرن تو دنیا لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی کیا دھوکا دیتی ہے اپنے اندر مگن کر لیتی ہے اپنے اندر جسٹ کر لیتی ہے اتنی میگنیفائی ہو جاتی ہے اتنی چھوٹی سی چیز کہ اس معمولی حقیر چیز کے پیچھے اتنی بڑی آخرت چھپ جاتی ہے ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بس امیجیٹ یہی ہے اور اس کے آگے اور کچھ نہیں اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بنانا تو میرا کام ہے آخرت بنانا وہ تو اللہ کا کام ہے اللہ ہی کرے گا میں دنیا کی فکر کروں اللہ آخرت میں کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا چاہے محنت کروں یا نہ کروں اور یوں لگتا ہے کہ دنیا تو بغیر محنت کے نہیں ملتی آخرت بغیر محنت کے تمناؤں سے مل جائے گی یہ بڑا دھوکا ہے دنیا کا اور یہاں ایک سٹیج کے طور پر سب کچھ ہو رہا ہے ہم دھوکا کھا جاتے ہیں گناہ گاروں کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اور ہم نیک لوگوں کو بعض دفعہ جب آزمائشوں میں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا ان کے نماز روزے کا یہ دھوکا ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ ڈرامہ دیکھ کر انسان دھوکا کھا جائے اور فقیر کو واقعی فقیر اور بادشاہ کو واقعی بادشاہ سمجھنے لگ جائے نہیں یہ تو بس میک بلیو ہے دنیا کی زندگی تو دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ نہ دے ولا یغر بل غرور اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے غرور ہے نا غرور کہتے ہیں بہت بڑا دھوکہ دینے والا شیطان کب سے پہچان کروائی ہے اس کی دیکھیں جنت سے پہچان کروائی ہے مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے فتح خر تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو اس کی میتھڈالوجی بتا دی کتنی جگہ سات مقامات پر تو آدم اور ربیس کا قصہ آیا اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر بتائے کہ دیکھو فہش کا اور برائی کا حکم دیتا ہے کیسے کیسے تم کو بہکاتا ہے اتنی اچھی طرح پہچان کروا دی اور پھر بھی دھوکا کھا رہے ہو ایک تو انسان دھوکا کھاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا انفارمیشن نہیں تھی غفلت کی وجہ سے دھوکا کھا لیا علم نہ ہونے کی وجہ سے پہچان نہ پایا دھوکا کھا لیا فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ چلو اس کا بھی بڑا افسوس ہوتا ہے انسان کو اور دھوکے میں ایک چیز کیا موجود ہے ایک تو دیکھیں آپ نے کاروبار کیا اور کاروبار میں لاس ہو گیا وہ بھی نقصان ہے لیکن وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن ایک ایسا نقصان ہوا کہ آپ نے کسی پر بھروسہ کیا اور اس نے آپ کو دھوکہ دیا اس کو ہم فراڈ کہتے ہیں فراڈ سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ایک نقصان اور دوسرا یہ کہ مجھے بیوقوف بنا لیا اس نے دھوکا دے گیا مجھ کو اپنے ایگو کے اوپر بھی چوٹ لگتی ہے نا اور سیلف ریسپیکٹ بھی انسان کی ڈیمیج ہوتی ہے دھوکے کے اندر تو فراڈ بہت تکلیف دیتا ہے انسان کو تو چلو پتا نہیں تھا فراڈ ہو گیا کہا یہ کہ جان کر دھوکا کھانا پتا ہو کہ یہ جھوٹا ہے ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ جھوٹا فراڈ ہے کتنے لوگوں کی اس نے جائیدادیں جو ہیں وہ غائب کر دی ہیں پیسے لے اور پھر جا کے اس کے ہاتھ پہ آپ پیسہ رکھ دیں اور اسی سے سودا کریں جان کر جو دھوکا کھائے تو اس کی بے میں کیا شک ہے یہ شیطان ہم اس کے ساتھ سودا کریں اس کی بات مانیں اور فہش اور منکر کے اندر ملوث ہو جائیں تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہے بہت بڑی بد ہے کہ دھوکے باز کو پہچان کر پھر اس کے ساتھ معاملہ کرنا اور پھر دھوکا کھانا پھر افسوس کرنا ان شیطان لکم ادوت خوا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اس کو دشمن سمجھو پہچانو اور شیطان کو اوریجنل شکل میں تو آتا نہیں کیا خیال ہے آپ کا کہ میرے آپ کے پاس وہ آئے گا کہ وہ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے اور فوک پکڑا ہوا ہے دو سینگ نکلیں اور انٹروڈیوس کرتا ہے کہ ہیلو آئی ایم شیطان ایسے کہے گا آ کر کبھی بھی نہیں کہے گا ہم کبھی بھی اس کی بات بھی نہ مانیں اگر اوریجنل شکل میں آ وہ آتا ہے کسی نہ کسی ایسی شکل میں جو ہمیں پسند ہو کوئی بھائی کوئی بہن کوئی والدین کوئی دوست کوئی ایسا انسان جس کی ہم عزت کرتے ہوں سمبند بھی لو اپ ٹو پھر وہ آ کر بہکاتا ہے اور الٹی الٹی باتیں بتاتا ہے تو جو بھی اللہ کے دین کے خلاف پٹیاں پڑھائے بس وہی شیطان ہے نام کچھ بھی ہو چاہے اس کا انما ید او حزبہ لیکون من اصحاب السعیر وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے چلا رہا ہے کہ وہ دو زخیوں میں شامل ہو جائیں جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے افمن ذین لہو سو امل ہی ہو حسنا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی خوبصورت بنا دی گئی ہو اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہو اب جواب نہیں دیا اس کا اللہ نے انکمپلیٹ کوشچن فل ان دا بلینک ادھورا جملہ تم فل کرو بتاؤ کیا حال ہے اس شخص کا کہ جو زہر کو شہد سمجھ کر پی رہا ہو جو سانپ کو ہار بنا کر گلے میں ڈال رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا کام ہے جو کر رہا ہوں اس کی ہلاکت اس کی بربادی میں کیا شک ہے دیکھیں نا دو مقام ہوتے ہیں ایک تو یہ کیا برائی کرتے ہیں کوئی انسان برائی کرتا ہے اور اس کو احساس ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہے یہ کام برا ہے کبھی نہ کبھی وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک کیا ہے کہ ذہن کا سانچہ ایسا بگڑ گیا کہ اب برائی برائی بھی نظر نہیں آتی بلکہ برائی عین اچھائی نظر آتی ہے پھر ایسے لوگ گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتے چھپ کر گناہ نہیں کرتے وہ گناہ کو فلانٹ کرتے ہیں بلکہ اگریسولی فلانٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کر رہا جو یہ گناہ نہیں کر رہا وہ ہے بیوقوف وہ ہے گھاٹے میں وہ ہے نقصان میں یہ اگریسو کیمپیننگ اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے گناہوں کی تو یہ ہے کہ زی نہ سو امل گناہ کی برائی خوبصورت ہو گئی اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے بہت اچھی چیز تب جب گناہ کو انسان فلانٹ کرنا شروع کر دے یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن اور جیسے نیکیوں کی طرف انوائٹ کرنا چاہیے تو نیکیوں کو گناہ بنا کر دکھائے ہماقت بنا کر دکھائے اور گناہوں کے انویٹیشنز ہیں پر زور ترغیب دی جائے کہ اس گناہ میں تو شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے دنیا کی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک تم یہ اور یہ کام نہ کرو امینسپیشن تو ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس اس طرح سے بہیو نہ کرو الٹی گنگا بہنی شروع ہو جائے تو کیا پتا چلا کہ دماغ کا سانچا ہی بگڑ چکا ہے بالکل بگڑی عادتیں وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن بگڑا ذہن ٹھیک ہونا بہت مشکل کام ہے وہ مولڈ جو ہے وہ سانچا جو ہے وہی خراب ہو گیا ہے اور جیسے دین کی بات آپ سمجھے کہ ایک سرکل کی طرح ہے اور دماغ کا سانچا اگر اسکوائر ہو گیا تو وہ سرکل اسکوائر کے اندر فٹ نہیں ہوتا کسی طرح وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے پھر قرآن سے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے تو دراصل ہمیں اپنے دماغ کے سانچوں کی بہت حفاظت کرنی ہے تزکیے کی بات ہے نا سوچ سوچ ہماری درست رہے گی تو غلطی کو ایٹ پہچانیں گے تو کہ یہ غلطی ہے ان اللہ یو دل یشا دی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے فلا تذہب نفسو کا علیہم حسرات بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خامخہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے پیارا انداز ہے اتنی پریشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی کتنے انٹیلیجنٹ اتنے ذہین اتنے پڑھے لکھے اتنے مچیور لوگ ہیں تو کیوں نہیں بات سمجھ رہے غم کے مارے آپ کا حال خراب ہوتا تھا کہا کہ مت رحم کھائیے ان پر یہ جان جان کے کر رہے ہیں اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھا رہے سر پر سورج چمک رہا ہے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تو پھر کوئی کیا کرے سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا یہ بن رہے ہیں پروٹینٹ کر رہے ہیں ان اللہ علیم بیماسن جو کچھ ہی کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے کیا ان کی کاریگری ہے صنت کہ لیبرسلی کیا باتیں بنا رہے ہیں یہ ایسی معصومیت میں غفلت میں دھوکہ نہیں کھا رہے انٹینشنلی جان بوجھ کر یہ اللہ کی تعلیمات میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں اور بڑی دھمکی ہے اللہ خوب جانتا ہے کیا کر رہے ہیں کیا بناتے ہیں بیٹھ کے کس طرح ڈسٹورٹ کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو گناہوں کو کس طرح حسین بنا کر پیش کر رہے ہیں اور کیا کچھ اس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے کروڑوں کروڑوں کے حساب سے سب اللہ دیکھ رہا ہے واللہ ولادی ارسل ریاح فتر صحابن فسخنا بلد میت وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا منکانہ یریید العزت فل اللّہ عزت و جو کوئی عزت چاہتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد کی ہے عزت چاہنا انسان کی فطری خواہش ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عزت ہو I want to be respected اور جب اللہ کا کلام اور اللہ کی بات معاشرے کے اندر حقیر اور گھٹیا ہو جاتی ہے تو یوں سمجھیے کہ پھر اللہ کی عزت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر نہ اللہ کی بات کی عزت رہتی ہے نہ اللہ کی بات ماننے والوں کی عزت رہتی ہے کہ عوام کی اکثریت یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا کر رہا ہے وہ یہ دیکھتی ہے کون کر رہا ہے اگر عزت والے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ برائیاں کرنے ہی میں عزت ہے جیسے آج اگر کسی کو الیٹ بننا ہے تو ڈرنک کرنا بہت ضروری ہے جوا کھیلنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو فلانٹ کرنا اور عورتوں کا تبرج کرنا یہ نہایت ضروری انگریڈینٹس بن گئے ہیں الیٹ ہونے کے یہ چیزیں عزت کا معیار بن گئی ہیں عزت کا سمبل بن گئی ہیں یہ ہی بات ہم نے کہا گیا تھا کہ تم یہود اور نصارہ کے پاس کیوں جاتے ہو اتب داخونعزا کیا تم عزت کی تلاش میں جاتے ہو تو وہاں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ عزت تو ساری کے ساری اللہ کی ہے یہ دنیا کی عارضی عزت کو رہنے دو ہمیشہ کی عزت حاصل کرنے کی تمنا دل میں لے کر آؤ الی یس عد اس کی ہاں جو بات اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے طیب پاکیزہ بات لاہول حدیث نہیں گندی باتیں نہیں اللہ ہی یس عدالقل متوطی اس کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے ولعمل و صالح ہو یا رفع اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے صال عمل صال عمل ہی اس کو آگے لے کر جاتا ہے وہی اللہ کے ہاں سلا پانے والے ہوں گے جو یہ کام کریں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی قول اور عمل کو بغیر نیت کے کسی قول عمل اور نیت کو بغیر سنت کے قبول نہیں فرماتا و لذین یم قرون لہم عذاب شدید و مکرو الائے کا ہوا اور جو لوگ بری چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی برباد ہونے والا ہے اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ پیدا کرتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں ہار دا ادو فراتن ساعغن شروعہ و اجاج ایک میٹھا اور پیاز بجھانے والا ہے پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت کھاری کے خلق چھیل دے مگر دونوں سے تم ترو تازہ گوشت حاصل کرتے ہو پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو تو تلخ اور شیرین کی بات کی جا رہی ہے انسان کی زندگی میں بھی تلخ اور شیرین واقعات آتے رہتے ہیں شکر بڑا میٹھا ہوتا ہے صبر بڑا تلخ ہوتا ہے لیکن دونوں طرح کے حالات سے انسان اپنے لیے پھر فائدہ حاصل کر سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے اللہ تعالیٰ جب اس کو نعمتیں دیتا ہے شکر کرتا ہے اپنے لیے خیر سمیٹ لیتا ہے جب اس پر آزمائشیں آتی ہیں صبر کرتا ہے اپنے لیے خیر سمیٹ لیتا ہے وہ ترل کا اور تم دیکھتے ہو کشتی کو کہ اسی پانی میں اس کا سینا چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پھروتا ہوا لے آتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں وہی اللہ جس نے یہ سارے کام کیے تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں پتمیر کا لفظ آیا ہے کتمیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پتلا سا چھلکا ہوتا ہے آج کل رمضان میں تو ہم کھجور بہت کھا رہے ہیں کبھی ہی دیکھیں کھجور کی گٹھلی خود کتنی حقیر چیز اور اس گٹھلی کے اوپر جو ایک پتلا سا چھلکا سا ہوتا ہے ایسا ٹرانسپیرنٹ سا اس کو کتمیر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں کیوں جا کے وہ در کھٹکھٹاتے ہو تم جو خود کچھ تم کو دے نہیں سکتے وہ تو کتمیر کے مالک بھی نہیں انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے ایسی صحیح صورت حال کی خبر ایک خبردار کے سوا تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا یعنی اللہ ہی تم کو حقیقت بتاتا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ کسی اور سے دعا مانگنا وہ بھی شرکی ہے شرک فی دعا ہے یہ یا یو اب پھر تمام انسانوں کو خطاب ہے اے لوگو ان تم الفقرہ تم اللہ کے آگے فقیر ہو تم اللہ کے محتاج ہو ایک دفعہ انسان یہ سمجھ لے ہم اگلی سانس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں ہم اگلے نوالے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں ہم ہدایت کے لیے اللہ کے محتاج ہیں ہم خوشی کے لیے اللہ کے محتاج ہیں ہم جنت کے لیے اللہ کے محتاج ہیں ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں ان تم الفقرا اللہ اور یہ چیز متکبر قبول نہیں کر سکتا کیا مطلب وہ کہے گا میں اور فقیر میں نہیں مانتا اس بات کو نہ مانیں حقیقت بدلے گی نہیں ہے فقیر آزما کے دیکھ لیجیے کتنا کچھ آپ یاد کر کر آئیں آپ پڑھ کر آئیں جو کچھ آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ آپ نے اس میں ذہن میں رکھ تو لیا لیکن اس کی کنجی کس کے پاس ہے چابی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اللہ چاہے گا تو وقت پڑھنے پر آپ کو وہ چیز یاد آئے گی اللہ نہیں چاہے گا نہیں یاد آئے گی بعض دفعہ اپنے گھر کا ٹیلی فون نمبر نہیں یاد آ رہا ہوتا ہم کو کیسے ہماری اختیار میں ہوتا ہم اتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہم یاد کر لیتے لیکن نہیں کر سکتے انتم الفقرا اللہ تم فقیر ہو اللہ کی طرف ہر نوالا جو گلے سے اترتا ہے اللہ سے اجازت لے کے اترتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں غذا بن کے اتروں یا زہر بن کے کبھی انسان میں تکبر نہیں آ سکتا ساری اکڑ نکل جاتی ہے اگر یہ سوچ لے کہ میں فقیر ہوں واللہ اللہ الغنی الحمید اور اللہ تو غنی اور حمید ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کارناموں سے کسی کے دل میں اپنے لیے عزت قدر محبت پیدا کر لیتے ہیں نہیں اگر اللہ نے ماں کے دل میں محبت نہ ڈالی ہوتی تو کون ماں اپنے بچے کا خیال کرتی حقیقت ہے کہ جتنا بچہ تنگ کرتا ہے ماں کو اور کوئی تنگ نہیں کرتا کیسے ایک تو پیدا کرتی ہے کیسے راتوں کو جاگتی ہے کوئی اور اگر ہو تو اٹھا کر باہر پھینک دے اس چیز کو لیکن نہیں کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے یا اللہ کا کرم اس کی مہربانی اس نے ڈالی ہے محبت تو آئی ہے تم نہیں پیدا کر سکتے تھے کبھی اس غرے میں مت رہنا کہ تمہاری اپنی کسی خوبی کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کرتے ہیں ہمارا پرابلم یہی ہے ہم جب اپنے آپ کو ذمہ دار بناتے ہیں کہ میری فلاں فلاں خوبیوں سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں پھر ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ اچھا اگر میں نے اللہ کی بات ماننی شروع کر دی تو اس کی محبت چلی جائے گی اس کی چلی جائے گی تو اللہ کا بھروسہ اللہ دینے والا ہے ہمارا اپنا کوئی کریڈٹ نہیں اے بخلق جدید وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے بھی عزیز ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں نو بڈی کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میرے بغیر تو دنیا نہیں چلے گی اور آج ہمیں یہی لگتا ہے ہم چند گھنٹوں کے لیے اللہ کا دین اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتے ہم کہتے ہیں گھر کیسے چلے گا گھر بھی تو دیکھنا ہے کیوں نہیں چلے گا بالکل چلے گا ہمارے بغیر بھی چلے گا آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگے ضرور اللہ توفیق دے گا اپنی آخرت بھی تو بنانی ہے ولا تذر واضرتوں وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا وہ انتدو متقلتہ اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا لا یحم المن حشی ان اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا قیامت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بہت بڑے مضمون کو بہت تھوڑے سے الفاظ میں سمیٹ دیا گیا ہے یہاں پر کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن بلا اوکانہ ذاقربا چاہے وہ قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف انہیں لوگوں کو متنبع کر سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ومن تذکہ و انما یا تضکہ النفس ہی جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بلائی کے لیے کرتا ہے اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے وما یست وام ولبصیر اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں یعنی کفر اور ایمان برابر نہیں ولا ذلومات نور نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہے یعنی جہالت اور علم ایک جیسا نہیں ولاذ ذلو ولل حرور نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے جنت کی ٹھنڈی چھاؤں اور جہانم کی گرمی برابر نہیں ہے وما یس طب الحیہ ولل اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں وہ لوگ جو پورے شعور کے ساتھ گاڈ کانشیس ہو کے کانشیسلی زندگی گزار رہے ہیں وہ اور ایک وہ جو کہ اللہ کی طرف سے غافل ہے بے شعوری میں غفلت میں لا لاپرواہی میں زندگی گزار رہا ہے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ان اللہ یسم او میشا اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے ایک اور مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو چاہتا ہے سننا اللہ اس کو سنوا دیتا ہے او ما انتباً منفل قبور اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں جو قبر کے اندر چلے گئے یہ کون ہیں قبر میں جانے والے ایک تو یقیناً بات مردوں کی ہے کہ مردوں کو تم نہیں سنا سکتے دوسرے کچھ چلتے پھرتے مقبرے بھی ہیں ایسے لوگ جن کی روحیں مر کر ان کے جسم کے اندر دفن ہو گئی ہیں جیسے ابو جہل اور ابو لہب مردہ نہیں تھے لیکن درحقیقت مردے تھے چلتے پھرتے مقبرے تھے ان کی روحیں بالکل مر چکی تھیں اور جب کوئی انسان بھی مر جاتا ہے جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی اسی طرح مردہ روح اس کو وہی کی کوئی طلب نہیں ہوتی کوئی قرآن نہیں سننا چاہتے تو جن کی روحیں مر گئیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے وہ دفن ہو گئے ہیں قبروں میں ایک طرح سے دنیا کی لگژریز کے اندر قید ہو کے رہ گئے ہیں بالکل جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے اپنے گرد وہ ریشم بنتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے اور وہی ریشم پھر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 ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں انما یکش اللہ من ابا دہل علما انَ اللہ عزیز غفور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے ربی بن انسرد اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہت سی احادیث یاد کر لینا یا بہت سی باتیں کرنا کوئی علم نہیں ہے بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت بھی نہ کرے تو اصل عالم وہ نہیں ہے کہ جو ساری مخلوق کا علم تو رکھتا ہو لیکن خالق سے غافل ہو مخلوق سے متاثر ہو اور خالق سے انمپریسڈ ہو بلکہ جتنا جتنا علم ہوگا جس کے پاس اتنا ہی زیادہ اللہ کی عظمت اس پر اشکارا ہوگی چاہے ٹیلیسکوپ میں سے دیکھے چاہے مائکروسکوپ میں دیکھے ان الدینہ یتلونا کتاب اللہ وقام الصلاۃ فقو مما رزق لن تبور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے ان غفور شکور بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے قدر شناس ہے اللہ یعنی جو اللہ کی راہ میں لگا دیا وہی ایسٹ ہے اور جو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا بچا کے رکھ لیا وہ لائبلٹی بنے گا قیامت کے دن والذی اوہ نہ من الکتابی ہو الحق حق لما بین یدحی ان اللہ بباد ہی لخبیرم بصیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وہی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا اب کوئی تو ان میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے اور کوئی اللہ کے عزن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے اب یہاں پر انسان خود دیکھ لے کہ کتاب کا وارث اللہ نے بنایا کس کو مجھ کو اور آپ کو ہمارے پاس آج قرآن ہے اور اس میں یہ تین کیٹیگریز ہیں جو بتا دی گئی ہیں ایک جو کہ اپنے پر ظلم کرتے ہیں یعنی اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں دوسرے کچھ بیچ بیچ کے لوگ ہیں تھوڑا بہت کر بھی لیتے ہیں کچھ گناہ بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ سابقم بالخیرات نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں تیزی کے ساتھ آگے جاتے ہیں خود بھی عمل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور ان کے لیے کہا کہ ضال کا ہوول فضل القبیر یہ ہے اللہ کا بہت بڑا فضل تو کمپٹیشن ہمیں کرنا ہے تو ہم اس میں کمپیٹ کریں کہ ہم سابق عم والے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ان کا بدلہ کیا ہوگا جنا تو اردن ید خلون فی ہا من اصا بن و لباس ہوم فی ہا ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا جنت ادن کی بات کی جا رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت ادن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ایک سرخ یاقوت کی ایک سبز زمرت کی ہے اس کی مٹی مس کی ہے اس کے سنگریزے لولو کے ہیں اور اس کا گھاس زعفران کا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے جنت عدن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے دو باغ چاندی کے ہوں گے اور اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی اور دو باغ سونے کے ہوں گے یعنی اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی لوگوں کے لیے جنت ادن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت ادن میں داخل فرمائے وقال الحمد للہ ادبا الحزن رب نال غفور شکور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے یقینا ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا اب یہاں نہ ہمیں کو مشقت پیش آتی ہے نہ تکان لاحق ہوتی ہے کوئی بوریت نہیں ہوگی یعنی کوئی اکتااہٹ نہیں ہوگی جنت میں دنیا میں تو مومن نوکری کر رہا ہے نا جاب پر ہے اور ویکیشن ٹائم شروع ہوگا اس کا جب وہ اس دنیا کی زندگی چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جائے گا ریلیکسیشن ہے لیجر ہے پلیزر ہے و لدی نفر اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کا قصہ پا کر دیا جائے گا کہ مر جائیں نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں ان عمال سے مختلف جو ہم کرتے رہے تھے ان کو جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پاس متنوع کرنے والا بھی آ چکا تھا اب مزہ چکھو ظالموں کا یہاں کوئی مدد کار نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو ساٹھ سال کی عمر دے دی اب اس کا کوئی عذر نہیں باقی رہا وہ یہ کہہ نہیں سکے گا کہ اللہ مجھے تو مہلت نہیں ملی ان اللہ عالم الغب سماواتی ولرد انََََََََََََََََََََََََََََََ علیم باتسدور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھیے کیا ہم نے انہیں کوئی لکھی ہوئی تحریر دی ہے جس کی بنا پر یعنی اپنے اشر کے لیے کوئی صاف صنعت رکھتے ہیں? بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں ہے بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر قوم سے آگے بڑھ کر راست رو ہوتے مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا یہ زمین میں اور زیادہ استقبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کو تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی جان کو جیتا نہ چھوڑتا ولا کے یو اخرم الاجل مسما فا فن اللہ کان بسیرا مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا ولاخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین